الحمد لله والكفاء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخدم الأنبياء محمد, محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه بسم الله والصلاه والسلام على بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبار من بلادا ہولا نل کری ملا ہلاکت سلو نل بجیا ال دین آ منو سلو آلے سلوتسلی سلاد والیا والا سلاد سلام والا سجدی خاتمن والا یا رحمت السلام علیکم اللہ تبارک و تعالی مجدو ال کریم ہر طرح نے شر اور خطاط معفول فرما دوستو وعدے کے مطابق اب جمع المبارک دوضو موضوع نام موشا کلی علیہ السلام اور سیدنا نام خضر علیہ سلاط و تسلیم دی ملاقات قرآن حکیم فرقان مجید دے مضامین جڑے نے وچوں ایک مضمون قرآن کاسیا ہے سابقین منعمین اور مددہبین د کسے بیان فرما اعام والے بھی والے وال بے شباہ حکمت ہوں نے عذاب آلیاں دے بیان بیاان فرما تاکہ عبرت حاصل کرم وال اس واسطے بیان ہوں کہ انہاں دے اندر بےش بہا محارف علوم اور حکمت ہوں بےش بہا آخر خالق کے کائنات لم جزل حکمت دی کوئی انتہا نہیں وہ جو تو جدوان فرما پھر فر اپنے پچھلے پاک بندیاں دے کسے تو انہاں انش بہار اور لامہدوت حکمت ہوں ملن ہر کسے دی عقل جیڑی آپ اپنی قوت اور طاقت دے مطابق پہنچ رکھ رکھتی ہے کسے دی اقل زن دی پرواز ہے مبارکسیا تو سبب علم اور معرفت اور حکمت حاصل کرنا میں الہ تعالی علم اور سمجھ داقع جس طرح میں تفاشی اور احادیش مبارکی مستند کتاب پڑھا اس طرح جناب پیش کرنا ہے اج دا موضوع جڑا حضرت موسا اللہ علیہ السلام اور فراؤن والا موضوع لگا سینا اے او دی کڑی ان او ادے جا رایا را جے تھا منہ کرارا کرن دی خاطر میں موضوع بدلیا کبلا حضرت سیدنا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 لم عمر کس طرح ملی کہیں لکھیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک دعا دیتی سی کہ جدو طوفان آوے جا میرا جسم کھ کے تو فلانی جگہ تے محفوظ دفن کرے گا ان لمی زندگی ملے گی ایک روایات یہ بھی الدایا بنیایا آیا محد شب نے کشیر نقل فرمائی دوسری کہ آب حیات ہزار ایسا پانی سی وہ آپ سرکار نے پیتا ہے کا زندگی ملی باہر کچھ بھی سبب کچھ بھی ہے اکثر دا نظریہ اے ہوئی علماء اے حق دا کہ آپ عمر والے لم... لمی عمر والے نبی کئی آخری نے ولی نبی نہیں ولی نے وہ تھوڑے حضرات نے تھوڑے نے وہ بہتے وہی نے جب ان دا اختلاف پہ جائے نا ابے پھر آخنا یہ چاہیے ایمان یہ رکھنا چاہیے کہ وہ جو بھی اللہ دے نزدیک ہے اسان اسی طرح ہی من لینا او پھر بندہ دونوں پاسے سچا ہے دون پسے سچا ہے جو بھی حقیقت چوگا جب آپ آخان گے تو سڈا خلاصی ہو جائے گی نا قرآن مجید نے فرقان حمید نے سدکے جا سرکار دے واقعے نو اور جناب کلیم اور حضرت خضر کی ملاقات دے واقعے نو सोलवे सिपारे तो पहला एक रकू तो शुरू किया तो पूरा रकू ही लगा गया हिकमत हम सुनोगे जे मोती सोहने रब रखे ने उन्हों चंद जे मेरी समझ आगे पेश करागा टुल शुल मैं मारने को नहीं झूठ बोलना को नहीं अल्लाह तला माफी बना देव آپ سرکار نو خضر اس واسطے آکھا خضر اصل خزر خضر کہہ لو خزر کہہ لو حدیث پا کے جو مدنی سرکار نے خود بیان فرمائی میں وہ وے, وے کہ آپ نو خضر اس واسطے آکھا گیا کہ آپ جتھے نماز پڑھتے سن اوے سبز آ او کھلوا سا یعنی قدم مبارک رکھیں ہری ہو جی خدر آدھے سبز ن دے گنبد خدرا ہونا خدرا کا مانا ساوا سبز ہرا دے خدرا یعنی سبز گمبد ٹھیک ہے نا اسی طرح خدر خدر کا مانا ساوا کیونکہ آپ باندھے سن تو تھان ساوی ہو جاندی آمد. یعنی آپ کے قدمہ مبارک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی برکت رکھی مردہ زمین قدم مبارک لال زندہ ہو اے دے جکب خضر دی وجہ نام مبارک اختلاف ہے کوئی کچھ کچھ دستے دستے باہر جنہوں چیزاں دے پیچھے تفصیل قرآن اور مستفا کریم دا بیان نہ گیا ہوئے تو سانو بھی نہیں پینا چاہیے توجہ نہیں جو کی اصول رے نظر رکھ لو ج جی حضرت موسا علیہ السلام دا ڈنڈا کیڑی شہد ہے سی جی کہڑے درخت دا بنیا سی جی. مراد آ کہ میں اس ویلے درخان تھا جہرا حضرت موسا علیہ السلام نو بنا کے دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جدو خود اس شہد کی ضرورت سڈے واسطے جناب نہیں بہتر سمجھی تو نہ اس نے سانوں بیان فرمایا کہ سی سانکا کی لوڑ لوڑے پوچھنے کی توجہ ہے نا؟ اس واسطے اینج دے سوال احمد بے وقوف لوگ کر دوں. آ, کر دے اس واسطے نے کہ مولوی ذلیل کریے ذرا ہے جی اپنا آپ بخائیے کہ اصا کن جاننے مولوی نابت کریے بھی شاید نہیں آگی بے وقوف آنے جن مورسا والے فلام کے ڈنڈے کا پتا نہ ہوڑے درخت کا بنیا والے میں نہیں میم آدھے بھی ڈنڈے کا پتا ہونے درخت کا بنیا موڑا ورنہ والے بھی نہیں ہے بے وقوفی بھی حضرت موسا کلی اللہ علیہ السلام دی ہوں ملاقات کی ہون دیئے سبب کی بنتا کیوں آپ جانے نے حضرت خضر علیہ اسلام ویکن کی خاطر بخاری شریف اور دیگر حدیث دیاں دتابوں میں محد سب نے جرید تبری وغیرہ ابن کثیر تفسیر دے اندر جو حضرات نے لکھے روایات چاہیے اس دا خلاصہ پہ پیش کرنا اگلا مدن والا سبان جناب حضرت موسا کلیب اللہ علیہ السلام اپنی قوم چک دن خطبہ ارشاد فرماو لگے بنی اسرائیل نو تقریر کتاب وال فرما لگے آپ نے بڑا ہی فرمایا بڑا سونا وال فرمایا آخر کلیم سن جا رب نال گلا کرے وہ کلام کوئی عام تھوڑا ہونا ہے آپ تے تقریر فرما رہے سن تقریر فرماؤ دیا آپ سرکار دے کور مجمع وچ ایک بندہ سوال وے اے کرتام درسو سی اے لیے روے زمین دے, دے نار دا کوئی عالم ہے تھوڑے نال کوئی علم والا ہے حضرت موسا کلی اللہ علیہ السلام دے مہم بال پچ بے ساختہ ہے نکل گیا بے ہے نکل گیا آنا میرے نارد میرے نارد عالم کوئی, نہیں میرے تو عالم کوئی نہیں اے بخاری شریف تی روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی سرکار دی روایت فرمانا اور ابن جریر تبری نے لکھا کر حضرت تین سا کلیم اللہ علیہ السلام دی گل بات ہو گئی گل کلام ہوئی اللہ واہدہ شریک مولا دی بہار مرد کر دار ترا پہ ایسا بندہ ہی ہے جڑا میرے نال چوکھا دن رکھا ہوگی حضرت میم گلا مجھ دل کریم نے فروایا ہے کلیم ہاں میرا ایک بندہ جڑا اس لیے کئی چوکھا علم رکھتا ہے کئی علم ہو جائے جہی اندر کول ہے جڑے پھر کول بھی نہیں فوکا کل داوے ارم والے دے ہے اللہ تبارک بالا دی بارگاہ مت وجہ فرما اللہ تعالی نے اس واقعی مبارک اندر ایک حکمت سامنے دسی گبردار نہ سوچ بوی میں لا لا تیرے تو تیرے لکھا کروڑے والا مخلوق دے اندر کی ذات مستفا دیے مخلوق دے دے کوئی علم رکھتا ہے نہ تو ود رکھ سکتا ہے بلکہ بلکہ جس مومن گی چی کتاب گھر کبھی چوری نہیں ہونی او شفا شریف نبی پاک سرکار دی سیت مبارک کے دے حضور دے عشق محبت دیا گلوں سے عقید کے کتاب لکھیے اس کتاب مبارک لکھے شف شفا شریف دی شاہ حضرت سیدنا شیخ شہاب رحمت اللہ کالا لئے خفا جی جس دا نام نسیمر ریاض ہے وہ چار جلدا فقیر دے کوڑے مصر مصر کا اصل چھاپا بندہ دے دور موجود ہے اس لکھا ہو جس شخص نے آخیا ہوئے ساڈے نبی تو ود کوئی علم والا ہوئے انہیں ہرور ای بلایا واجب بات بول باجے واجب کتل ہے اس نبی پاک سے ای بلایا اے بلایا ہو دتا گا کیونکہ نبی سرکار ایب لایا شب مدنی سرکار ہزور دال کا دا بھی کوئی عالم نہیں مدنی سرکار تو ود بھی کوئی عالم نہیں رمد اللہ حضرت مورسا اللہ علیہ سرا تو رت سلیم کوئی نہ حلت مرسا کلی ملا سلاح دو تسلیم آپ سرکار رب کی بار گاہ درد کرتے یا مالا تیرے اس بندے ملن کا طریقہ کی جڑا ہو جا علم والا پیدے تبجر والا سبحان اللہ یہو علم والا پی دس جا اس ملاقات دا مولا طریقہ کی رب لال امی سونے فرمایا ٹوکری لوکری لے ٹوکری چ مچھی پا لو دریا و جب جاؤ گے جی ہتھاں ہاتھوں گم ہو جائے اتے سڈا بندہ مل پاوے گا جی مچھلی تے ہتھوں نکل جائے جب تو, تو گم ہو جاوے اتنے مل جان گے حضرت موسا کلی ملا سلام چوک حضرت یوشا تینوں منار پر کرتے کٹھے سنگی رل رب دے علم والے فقیر رب دے پیارے بھی تلاش دے اندر جا رہے ہیں او علم لبن واسطے جا رہے وہ اللہ کا خاص دنوں مرفت کا علم آخر جنوب مرفت دا علم آخر جنوب آخ جنو غیب دا علم آخر بہبیا نے چھاپیے جہی میرے کوئی جی اس دن دب لکھا وے وکانا یا علم جو جلد نمبر تین جے سفا نمبر پچانوے, جے پچانوے جے امجد اکیڈمی لاہور پاکستان کی اربی وکانا یا غیبے حضرت حضرت علیہ السلام ایسا مرد سی جڑا نہیں جے کی تھی بہابیاں دی چھاپی کتاب نہ ہو میرا سر وڈ کے سٹ دیں ہاں جیسا بندہ علم غائب علم غیب جانتا سی کاندہ ایکڑی تھان سے لکھا علم غیب, غیب غیر اللہ واسطے کٹھا لکھا لکھیا لکھا اے اللہ سونے دے بندیاں واسطے لکھا کڑائی غیب کسے اللہ جی آخر جائے شرک نہیں ہو سکتا کیونکہ رب دا غیب اپنا ہوئے اللہ دے نبی ولیا دا غیب جاننا رب دیا ہوا جو ہے لے تفسیر بیداری دا جی دنیا دی مطلب سیاک تفسیر بیداری اس دے اندر تے اسدر ہے لکھا علم خیوبے ایک گائب نہیں کئی غیبان دے علم ایک, ایک نہیں شاہ صاحب کرم والوں کو آ گیا سا ایک تو کہ لگا جی اللہ دے نبیاں واسطے کلی علم نہیں ہو سکتا کلی علم اللہ سونے دے نبی سید المبیا کی خاطر نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا مولی جی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 کلیا نہ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے کلیا نہ جاو مناسب نہیں ذرا و جرال سمجھی حضرت ایک موسیٰ سیکلی ملا لائی سلام یو شا لائی سلام ناہ لیا آگ تر پہ ایک نال خجوران کا بنایا ہوا ٹوکرا اپنے سرکار نے نال لیا مچھلی رکھ لی مچھلی رکھ لی نشانی کا بہادا شری کمولا نے دسی سی آپ اپنے نالے خلیفے فرما نے اپنے سنگی نرما نے جو فرمایا پرا نایا وإذا قال موسى ارفع لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمد يا عقبا اقوم ولله علم دي تلاش وچ علم اللہ حقیقت سیاگ نے اپنے جم میں تردی رہا ہاتھ اب لوگ مجما اب لوگ مجما ہل بہ رہے دو سمندر پیرتے ہیں دریا جی دار نے فرمایا سی اوے مچھی کو موے گی اوے تو ٹکرے گا سارا بندہ آپ فرما نے میں اوے جا پر رہا چلے رہا ہتا او آپ بویں مینو اال بھی ترنا پائے توجہ میں کی دلی میں جنا بھی ترنا پیا جنا بھی ترنا پیا بھاوے ایسی سال لگ گئے جی دو سمندر پرلتے ہیں اتنے ضرور اپنا گا تاکہ رب دے بندے کی دی ہو جائے علم اون دے کوڑے او دے کوڑ علم جلالے تھے گل سمجھی ہوں اتنے سمن ٹرد ٹرد قرآن کا لفا اس دی تشریح کر درے ایس وقت دی ایک خبر سب پلیتی دا رگڑا بھی پٹ چھوڑا رگڑا وے توجہ فرمائی حضرت موسا کلی ملا لم نے فرمایا اال بھی تورنا پو چلا گا میں جا مجمول باہر جتھے جب سمندر پڑ دے توجہ نہیں کی تھی بھاوے کنے سال چلنا پائے سوال ہے حضرت علیہ السلام سلام سال ترے ترے تو ایسی سال نہیں ہو تو چند دنوں پہنچ گیا جاتے دماغ ہونا نبی آدھا سال پہ تے پہ ترے سال ہے نہیں ہے تے نبی کول غلطی ہو گئی انہوں نے تو اال تورنا چاہیے سر پورا جنہیں آخیا سے توجہ نہیں دھی کیا خبیس جڑا آلما والو بسیم علم حاصل کرو چاہے چین میں جانا پڑے اس خبیس نو آ خبیس اس اس نرآن کی آیت جوڑے پروفیسر بئی مانا تینو کی پتا نبی دے فرمان طلح اللہ دا قرآن کی آخر تہودی کا ایجنٹ گلام ٹٹو تینو کی پتا نبی سرکار کی شریعت قرآن پتا جی آؤ آم دے ہو مینو اسی سال ترنا پوے مطلب ہی یہی کدے گا کہ جنہ وقت بھی لگا تو مشقت کرنی پی میں کروں گا کر ضرور نر اسی سال مراد نہیں مدنی سرکار کی اس حدیث کا مطلب حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے اس دا مطلب ہے نہیں مطلب کہ چین چی جانا جا جائے مطلب دی خاطر مشکل بھی آ جائے جنا سفر بھی کرنا پڑے جن مشقت بھی اٹھانی پڑے اٹھایا جے موسا کلیم کا سب دنیا کے کی پتہ قرآن حدیث کی میں ایویں تو نہیں پڑھیا امام شارا نی رحمت اللہ فرماتے ہیں کشف گندہ میں پر ماہ قرآن سنو ہی ہے آدھے سامنے سونا تو مٹی ایک جاوے ایک چورے شریف کا بھی منظور ولیاں دی اولاد پتہ نہیں کی بلا نکل کھلوتی ہے جہاں جی قرآن ہریش پر چا انکار کردہ آوز آن بلا حرا تمام بخاری آدھا جی تصویر نوز بِلہ امام بخاری نبر جی د کد کے کھلے مارو میں کہو خمدی را بئی مانا پرو فیصلہ گا لے جتنی لگاج نے کی سچ کہہ گیا اللہ میں اکبال کلندر تری کور تروڑا رہتا نی راس میں آئی ہے انہیں مسلط رشاد زاغوں کے تصرف میں اوقابوں کے نشے من وہ آرست سجا دیا لبی جائے جی مسند مسلت بیٹھے نے رابری کی مسلت وسط لبی جائے کان نے تو بیٹھے نے بال دنیا کی نے سچ آخیا کان کا مردار کا ڈگ دا جا سجا بھائی خدا دی دا سی شیر اللہ علی شیر ربانی دا سی شال اللہ, اللہ بندہ بڑا یہ مطلب زمانے دا گو کتب شیر ربانی ساحبز بندیا تو بھی باہر کٹ گیا بندیا تو ہی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 याता ने जरिया मैं पढ़ना तवज्जो जवाब देना तू जाना चीन मतलब अस्सी साल तुरनाईमाना उन्हें आखिया मैं अस्सी साल तुरना है उन्हें फरमाया मैनु भावे तुरना पवे और तवज्जो नहीं हम एक बंद हूं मैं याद करना करने पावे पूरा पाकिस्तान फिरना पा مطلب ہے چپے چپے فردے رہے معلوم دین لیتا ہے اگے ٹورا رہا توجہ سبحان سیدنا نامور تلیم اللہ علیہ السلام اپنے بےلی نا لے کے سنگی نا فلم بالا کا نسیا مار ستا سبھی لہ ب سارا بار جدو دریاوا کے ملن کی تے اپنے میل حضرت احا فرمایا اپنے سنگی نو میں تھیاوا سون لگا میں تے سون لگا واپ چادر تانی سو گئے ٹوکری جی ہوں غلام نے نل رکھ چی غلام نے نل رکھ چی مچھی مچھی ہے مری سی پر جی رکھی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 حضرت موسا علیہ السلام سو کے جاگے نے آ فرما نے اٹھ چلیے یار پہنوں لبنا سی تلاش کریے اگان تر پائے حضرت یوسا راہ حضرت موسا علیہ السلام فرما نے مچھلی کتنے آئی ارد کردہ لگتا مچھلی تو مینو راہ بھول گئی ہے جد گزر گئے اس جگہ تو میں آپ نے اپنے بےلی نایا گدا سورے کا ناشتہ وہ مچھلی والا پیش کر لکھ اد لاک من سر نہ سبا سفر بڑے تھک گیا دل ہر کرد دلاب پتہوے جدو آپ اس پتھر کول بیٹھے تو میں مچھلی نسیت الحوت مچھی نو آدھے میں مچھلی بھول گیا ساسانی کی گیا میں بھول تو بھلایا مینو شیطان نے واہ ود والے سد کے جاؤں نہیں آخر تیرے میرے وگوں رب بلایا کی فرمایا شیتان بلایا کیونکہ بلاونا کم ایپ دب کی نسبت رب بال کرنی ادب کے خلاف سی توجہ تھی ہاں آپ تو الٹے چلنے آنا جے کوئی کم ہو جائے چنگا مڑ آخر ماشاء اللہ میرا کی پوچھنا ہے میرے کو ہوں جے کوئی ہوئے پیڑا او یار موڑ ہوں رب کرنے والا بندہ کوئی کر سکتا کچھ اے سڈے لانچی نفس دا کم ہے کہ غلط اور برائی بھی نسبت رب اور کرنی اور نیکی اور سہی کم کی نسبت حضرت یوشا علیہ السلام نہیں آتے حالانکہ حقیقت من جانے یہ ساری کہنا آپ میں نے شیطان نے بھلایا یاد کرن دبتا خایا سبھی لہو باہر آ جا حضرت موسال ہونا جناب علیہ السلام نے فرمایا جتھے او جے تو نسی آئی وہ سڈا مکانے جتوں سڈ تو نسی تلاش کرنا سر تر پائے فر تد اللہ سارے پیشان دور پے فاوا جا دن توجہ فرما آئے جدو اتے ویخنا کی نے مچھلی جدر گئی سی مچھی بڑی عجیب کرشمے والی رب عجیب شان وکھائی سی مچھی پانی ٹرتی پچھوں پتھر بنتا جا سوجو نہیں حضرت علیہ سلام نے جدو تھان کے پتھر دو بے خیاتے بے خیاتے بے خیاتے جناب راہ پہ جانا ہاں راہ بڑا گئیے راہ بڑا گئیے اصل کیونکہ مچھلی لے جنا سا فضر کو میرے سبحان اللہ मच्छी ला जाना सी सिा खिजर को मछी रब सोनेस निशानी दे, दे दिती सी। ए मची रब दे के बंद पछाने वाली सी ओ चुर जिदे हजरत खिजड़े सलाम सुते वाले सन حضرت خجر علیہ السلام جتنے آرام فرما رہے سن ہائی ایک جزی سی اس جزیرے دے کوڑ مچھی جا حضرت ٹرنی جاتی ہے سنگی اس پتھر ٹردے جا رہے جدو جبی اپنے نے پھر ترجو فرمانی جدو دبیرے دو اپنے نے مچھلی اوتے لے گئی جزیرے دے اندر حضرت خزر سلام والے جانور تو مچھی چنگی جیان سے بوہے چلا گئی توجہ نہیں تھی بھی یہ ہوئی کہ شرک ہو گیا کیوں اللہ دلیا والے مچھی پیبرا ہی حضرت موسا کلیم مچھلی جدو اتنے پہنچے تو جبی دبی رن درپڑے نے ویکھے آوے ایک چادر لے کے بزرگ زمین تو ستا کتھے ستا ہے نہ کوئی سوفا سیٹ صاحب زادہ دے سو بغیر کھلو بیٹھا جن پورے قبضہ تبضہ کیا اللہ حضرت خزر اسلام کی دریاوا شاہی ہے نا دریاوا تاہی جناب خضر دی حضرت علیہ السلام زمین تے چادر تان کے ستے نے سر مبارک وی بھی لوکیا پیر مبارک وی لوکے نے حضرت موسا علیہ السلام گئے فرمان السلام علیکم سلام کم فرما السلام پرے اتے سلام دا کی کام ہے ساری زمین کی مطلب اتے بندے کتوں آ گئے حضرت موسیٰ اللہ علیہ السلام فرما نے میں موسا بن نمران امران کا بیٹا موسا آپ فرمانے نے بنی سرائیل والا ہاں میں بنی سرائیل والا نبی موسو سد کے جا ری رد کری جاڑے یہودی نے, جیرے یہودی نے, نے جناب مورسا بن میشا سن, سن مگر محدث ابن نے کثیر اور مفسرین نے رد کیا وے اللہ بے ثابت دے قرآن کو سابت کرلی ملا سلام سنی پہلو سارا کسا حضرت <متنی> مورسا بکے چل دے حضرت کو بکریاں دے پہ کسا سارا حضرت مورسا لائی <متنی> سلام جدو سلام کیا جواب لیا ویا فرما نے تھے کب فرما نے میں آیا دے کول علم لیا مدد لڑاک آئی عبدًا من عباد آ سینا ہو رم مین عمارم نلارمد <تصفح> لڑاک اللہ ہلا فرما دون بند ایک بندہ پایا سڈے بندیا بندے پھر ان بندہ یہ مطلب پیدا کرنے سارے ہی بندے رب دے تے سارے آتے نے ایسا رب یا اصل بندہ رب دا ہوگے جنوب رب آخ گا بندہ جگی ہاں جنوب رب آخا اصل بندہ ہوگی رب سونے دا تی حضرت باج عزید بستامی رحمت اللہ کمر شریف فرشتے رشتے آ سوال جواب واسطے سوال کرتے نے من ربو کا رب کون آپ نے یار میں ساری زندگی رب رب اونے حالے بھی مطلب یہ نکلیا بھی میرے کہیں پوچھو جایا تیرا ہے کہ نہیں توجہ ہے کوئی نہ جب آپ نے گل کی فرشتہ فرشتے پیشہ ہٹے نے قبر دے چارے پاسے آواز آئی او چارے پاسے آواز آئی خدا بندے آ رب دا بندہ اوہی آئی جگہ رب سونے دے حکم دا پند ہوگا کہناات تو کسے دا حکم نہ مننے حکم نہ مننے جے مننے تے او دے مننے جدو اللہ سونے دا حکم دے مطابق ہوے نہاں پیو باب کسے دا بادشاہ کسی کا بھی کہ اپنے اپنا کے حکم نہ منہ جو نبسا خلاف کرے آئی نہ اپنے بندے نوں خاص رحمت دیتی ہوئی سی اللہ رب فرم اصا اپنی طرف ہو اپنی علم دتا ہوا توجہ نہیں لگی تھی یہ ملا دلہ ملد ان لد لَدُنَّ عربی دا لف اس دمانے کوڑوں نزدیک ملد اپنی طرف سے ہم نے اس کو علم دیا ہوا تھا علم آندے میں علم لدنی چڑھائے علم لدنی, علم لدنی تے سمجھے گا علم لدونی ہوتا جہا لدن ہودن مانا کول لدنی یعنی اللہ دے کولوں جڑا علم آوے توجہ نہیں جگی یعنی خاص رب سونا بندے دے دل تے اتارے وہ کسے کول پڑھیا سیکھا نہ ہوتے نے علم لدنی یہو جہ بندہ تاں تو علم, جا علم غائب جاندے سن تے علم غیب جان دے سن حضرت موسا کلیم ارد کردے قال لو موسا موسالی سلام انت نے مما اتہ مرشد وہ کسی کول پڑھیا سکھا نہیں ہوتے نے علم, <موسیقی> ہو علم لدنی خاص اللہ دا دتا علم یہو جا بندہ سی تو جان, جان دے سن حضرت موسا کلیم ارب کرتے موسا موسا لائی سلام فرما نے ہل اتہ بے رکا ال مشد ماندنے. جناب میں جناب دی غلامی کر سکنا وا تسان مینو تعلیم دما الم تشدار جیڑی رشد و ہدایت دی تعلیم تے کو میں تادار بنا چولی چک بنا تصو مین پڑھاؤن اتے ہوں کی لفظ بولیا رشد دی تعلیم ہدایت دی تعلیم رب سونے خاص رشد والی تعلیم وہ میں آخ لانی हल अता ब्या हो मैं तो आड़े पिछे चलन आलाम थोड़ा बना मैनु सिखाते रवो तवज्जो नहीं जो की मतलब इलम उ चाहिए रुशदारा हो गुमराही इलम ना लैं चंगा तो बंदा वो जल चंगा तवज्जो नहीं जो की मजा नहीं आया فقیر دے جڑے اشارے نے نا یہ توجہ بغیر تین بندہ سیکھے توجہ میں کدا چی نہیں سیکھا گے آپ دوسری قوموں تو پیچھے رہ جانگ کتنے رہ جانے میں آخیا یار یہ دس سور جاننا کتا ہاں میں آرہیاں ہوتی ہیں ہاں میں آپ منہ چوئی نہ میں آڑ لبانیاں پی تو پیچھے رہ گئے توجہ نہیں لگی لویا چاہیے نہیں تو جانور تو پچھا رہی آ کے دو میں کتے دیا ابھی تو پیچھے رہ گیا توجہ نہیں کر رہا میں کھوتے کا کن کونے فٹ کا میں کہ ساڈا آ کے دو انچ کا میں کہ مڑ سانوں تو ودا پہ تو پیچھے رہے گا ٹھیک ہے تو آج تو بعد دے کان کھچ کھچ کے نا, تو جی نا پیچھے رہ دے تو سا کان کھچنے لگ پو وہ آخے اخنا دے تو بجھو کی آخنا مراد توجہ نہیں دکی تھی تو اگو آکے گا دیوکوفا جانوروں دے برابر آپ ہونا مر انسان لوگ تو کت انسان جو جا بر جانوروں دے برابر ہوسان ہوسلمان ماں سے چڑھ والے سور کھانے پتی کرنا کرن منہ نال چٹنے ہو جائے کتے دے برابر آپ ہوئے کتیاں تو باتر بن گیا بھائی ماں سین برابر نہیں ہوا برابر ہونا تاجدار سورہ سور دے برابر بندے کیوں ہوا کتے دے برابر کیوں ہوا تو جڑا سور ہے کتیا تو باتر ہوسا کیوں ہونا بلال ہبشیا طالب دل ملی فرم ادھر جا ادھر جا توجہ فرما اگر تخلیقی سلام فرما نہیں تم میرے نال سبر نہیں کر سکیں گا توجہ نہیں کی طاقت ہے کیس نہیں؟ سبر دی میرے نال رہے کے اتے محدود سر نے کثیر نے لکھا اپنی تفصیل کہ اس واسطے کہ حضرت خضر علیہ السلام جان گئے سن کیونکہ غائب کا جو رکھتے سن علم جا کہ جان دے سن بھائی اے اگ کام پورا ہونا یہ صبر نہیں کر سکنے. اچھا وجہ کی کیوں نہیں ہو سکنا انہیں وضاحت کی سلام ایک علم تہوں دتا جا مین دا تھی ہونا تو اپنی سرحد دیتی سانو سونے نے اپنی سرحد دیتی تنگے میں اپنے کام چلے اچھا باطن یعنی باطنی حکم فیصلے کرنے والے حضرت موسا سن ساحب شریعت شریعت شریعت پورا مزہ دے گی ہاتھ ان دی فطرت تے جناب خمیر جناب گن دقت والا معلم تو خوبر جن کی تمہیں خبر نہیں اتر سبری تسا کر سکنا آپ فرما نے کالا سا دے دون ان شا اللہ بلا آسے لمرا ولا آسی لاک امرا آپ نے فرمایا ان شاء اللہ تصوروا لے پاؤ گے میںکم حکم نہ فرمانی نہیں کرانا رکھ لاؤ نال کال علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر فر میرے پیچھے ترنا گے فلا تس الیم ہتھی فلا کا مین دیکھا ار میرے کو سوال نہیں کرنا جنا چر میں آپ میں بیان کر چپ ہی رہنا جی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جی گل مکے تر پہ توجہ کوئی نہ دے کنارے اپڑے اگے کشتی کھڑی کشتی والے حضرت خدر جان جانتے سن آپ سرکار پھر سن دے سن بندہ لادا فکیر انہاں کرایہ نہ لیا بیٹھو کشتی دہ جانے توجہ نہیں کی کشتی کے اندر بہ ج کشتی ٹر پی ہے جناب علیہ السلام نے کشتی دا پھٹا اتوں توڑ لیا تھلو نہیں تھلو نے پانی آ جانا سنا تو وجوہ نہیں کی تھی اتوں ایک پھٹا توڑ دتا بس یا پھٹا توڑنا سی جناب موسا علیہ السلام دا بول رہا تو وجہ نہیں کی تھی آ فرماند نے لیا آ ہوا एड् वी नेकी की किराया नहीं लिया तल्टा फटा तोड़ दिता तो नहीं जे की आप फरमाते ने वेखिया जे साल आखिया नहीं कर सके आप फरमाते ने अच्छा अच्छा हूं बिल बस भुल गया گل یہ کہ صاحب شریعت شریت سن جی شریت خلاف شریعت ظاہر خلاف جو کام ہوتا ہوں سنبی او سن, او بھی نبی سن.. او نا دی شریعت اپنی شریت یہ امتی تھوڑے توجہ نہیں ایسا ہرور دو ہرور جو امریکی کی جاؤ سن چوپی توجہ نہیں جی شریت نہیں اگلی حقیقت جیڑی سی وہ رب سونے چھپا کے پردے رکھی ہوئی سی انہ تو آ فرما نے رگ باف سفینا خرا آگ فرما نے جدو نام جناب کشتی دا پھٹا توڑیا وے آپ فرما نے ڈوبنا چاہنا میں کی کرنا چاہنا ہی ایک ایسا کم کیتا جے جا نہ کرا ہوا الم اک अच्छा इतों कुरान का हूं लफ्ज मेरे सामने लाख लिपता करेका आह लाहा लिपो करेका आह लाहा कश्ती डुबा चाहने का, का मतलब फटा होना कोई पास आसो क्या तवज्जो नहीं देखती उन्होंने फटा क्डिया तो डुबना की उत्तेर बैठे ने दरिया का मालक तो बैठा कोर तो डुबना मिट्टी स्वावजो नहीं देती لے تو آح لاہ نبی علیہ السلام جو فرما رہے, رہے اتوں نہ ہوا تو آپ نہ فرما چاہنا کشتی جے آپ نے فرمایا کالا لم کلم سبرا میں آخیا میرے صبر نہیں کر سکو گے آپ فرما نے لا تو آخر پیڑ نسی تو مکڑنا میں پکڑنا بھول گیا معافی بھول گیا چیتا نہیں رہا چیتا نہیں رہا کی مطلب جب شریت سامنے آئیے آپ مبارک پچھلا مو نکل گیا سی آنی جلال دماغ مبارک دے چڑیا آوے آپ فرما لے مینو فرنا میں بھول گیا وا بلا تر ہٹنی میرا امری اس ر تے ہوں میرے کم میری وجہ سختی میرے تے نہ کرو میرے تے سختی نہ کرو مہربانی فرماو فن تلا کشتی تو باہر اترے تر پہ اگوں جانے ایک لڑکا کھلوتا جناب علیہ السلام لام ان سر وڈ کے اور سٹیا موسا کلی اللہ علیہ السلام فرماند اقتل زکیہ سکی بے گناہ بندہ مار چڑیا جی اوہ کی لقد جے تو شاید انوکرا بڑا ہی انوکھا انو کام کیا جے جی جا جی کرا فرمانے الم کم سبرا میں خدر علیہ اسلام روزانہ جان کڑتے حدرت خدر اسلام او مامور من اللہ غیبی بندے سن غیبی کام کرتے سن عدرت علیہ السلام فرمایا سامنے ہونا چاہیے میرے سامنے ہوا تو کچنے نہ آئی توجہ کیتی جی آنے ابراہیل جو سامنے جام کٹے تا سی آپ یار کی کرنا پیا کو خدا کا کھا تنا روزانہ ماری آج نے غیبی جو ہے غیبی نظام غیبی غیبی درت علیہ السلام نال سنگی بنایا جی نا بس وکر ٹور دیا جے کدبل تمل د بس میری طرفوں ادھر کی اخیر ہو گئی تصا اپنا ادھر جو وایا سی کر دے ہوں تر پے پھر پہنچ دے ایک بستی دستی در پنڈ پہنچ دستی والن آخد نے روٹی دیو اصا مسافر کھانا دوٹل اس وائکو نہیں سن کیونکہ اسلے بندے مسلمان ہوں سن ہوٹل بناو کی اپنی کر لے سن روٹی منگی اگوں کوئی برادری واہ چنگی سی وہ سارے پروفیسر ہی بستے سن گل کرنے والی جاؤں آپ کسی تھان دکھاؤ دکھا سا کو ٹھیک لیا کر انکار کر د मेहमानी देवा जादा फी आजदार उन्हें खाया नहीं दिता ए दी तुरपै नाल गुलाम भी तुरपै ने तर्ज रखी उस पिंड के अंदर एक दीवार डिगदी सी पई दीवार डिगन वाली حدرت علیہ السلام نے ہاتھ مبارک دا اشارہ فرمایا کند سی کردرت موسا بولتا <تصفح> سوڑا کلیم ارد کی آتا یہ سان روٹی نہیں دتی تسان یہ کندا بھی کر لگتا اور کی آہ. آہ. کیونکہ شریعت یہ آخری ہے نا کہ مقافات مقافات بدلا ایک تو ہے نا بھائی برائی کرو تو نیکی کر چھوڑو ایک کہہ کہ جی برائی اگلے دے تھی ہے, نیکی نہ کرو پھر برائی تو کری نہیں نا برائیوں نے کیسے نیکی نہ کرو تو ہوں اس نا سارے سلام کر لگے تو کھول نہیں دن لگے جائے سارا کنا پایا میں اپنی طرف پی فرمایا کہ کی آپ فرما نے اگے فرمایا آپ نے کی توجہ نہیں کی تھی حضرت ادرت علیہ موس... السلام نے فرمایا تسان جی کندھ سیدھی کی تھی نا تو مفت تو نہیں سی کرنی کوئی کوئی اجرت لے لے کوئی ٹکر پانی تے تن جی کوئی خرید کر کے آتا کوئی نہ کوئی شاید اپنی بنا لینا تسا سان ٹوکر نہیں دتا توسان مفتی کندھ سی کر چی کا مطلب اجرت لینا تو مہلو شرتا خرتا دے تا اجرت لے لی لینی سی کالا فرا کو بہنی و بہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا آدائی بس تو وقرے میں آ پر ہوں تساں سبر نہیں کر سکے میں انہوں دا بچلا راج تہوں ضرور سمجھا وا <تصح> حضرت موسا کلیملہ سلا تو بتر سلیم ناچلا راج سمجھا نے پے فرمایا ام سفی نکا نتلے مساکی بہارے آئی بہار وکان وا احمل کن یا اخولا سفی نسبا ہوں دونوں پہ کھول دیکھ پر پہلی گل سی کشتی والی جی چپ نہیں تھا میں اس واسطے اس کشتی نو توڑیا عیب لایا سی کہ ایک کشتی سی دی کی دی؟, دی تے پرلے پاسے بادشاہ سی ظالم कश्ती लमी वेख के खो ते मैं आखिया इन ऐब चलना वा की नहीं ताके खोवे ना खोवे ना।, ना इस वास्ते मैं ऐब लाया तुसा सबर नहीं इथों पता लगा जालिम तो बचाने اپنی سٹڑ داغی کر لینا اے طریقہ حضرت فکرے سلام دس گئے وہ جزرت سید نہ شاید سا دی شراضی ہے بھائی ایک بندہ جس ملک چلک کا بادشاہ سی ظالم کھوتے سی کھو کھو لٹ کھوتا کھوتے ڈنڈیا اگوں ربو اادشاہ کھوتے کھوا ٹکر گیا آوں پیا کٹنا وے की आते खो के मार छू तरस आया खिलाया कुटन उहरबान होंगे मेरी गलते ने ना सालिम एवी तरस खांदे होंगे बड़े रह جنا چیر چیز تر تو, تو بڑے رحم دل جب آ گئی پھر نیری چرے ہاں جی اج سڈے کار چیٹ مرد کے کار چردوں تھوڑا جا چڑکیا ہوئے ہوئے ہوئے امریکا امریکہ دے اتوں کے کتے بیلے سور نے سارے عورت ظلم کی میں مرضی چیر پال کر لا کھلے بھی مارن اتفاق نہیں اتفاق اتفاق ہسپتال جانے دا اخبار چایا نرساں لینا پشتہار ہو سال دیو شادی شدہ نہ ہو جدو شادی ہو جاوے گی نہ کر سکتی پٹی نہیں بن سکتی بن سکتی پہ نہ پٹی نہیں بنی توجہ نہیں جگی سال ہوئی تھلے کی لکھا ہے جب ہم ٹریننگ دیں گے جو کچھ کہیں گے کرنا ہوگا اگر ماسا جی غلطی ہوئی تو جن ایسا روپیے لاوگے وہ واپس لوگے تو لار کٹ دیا گے مردہ کھے چاڑ پاوے تے اوتے ہے تباہی تے عورت دی بربادی تے ظلم تے زیادتی سے تسا واپس پیسے بھی لے لو عزت بھی لٹو کو کٹ کے باہر کاٹ دو ماسا کی غلطی پیچھو تسا سور وحمے مر گیا مر گیا جیوی حال ہوں مرد کٹ دیا جان پےکیا نو آلو گیا کٹیا پےکیا آپ تھلے مار کے ماشا منو تین آخیا تلوٹ مار لات چوکت کریل نس تشی چونی پوری چل نکل گیٹ ہمارے دفتر میں ملازمت کرنے کے قابل ہی نہیں ہود چیرے گھر چاہن میں قابل نہیں پیکیا نا وہ زیاجہ نہیں لگی اے ڈرامے بازرو تصا کی سمجھا تک پچھانا کون تاری جڑا فڑا کو الادی مہربانی جیتوں فکیر فر لا مڑ فرکن نہیں دس نمبر رات میں فریا رات میں تقریر کی تین گھنٹے تقریباً اللہ کی مہربانی ناگرا چکیاں موضوع سن کے وے نواں لایا موضوع اللہ کی مہربانی اسلاہ مشرا کا اسلے معاشرہ میں اسلام کا طریقہ کار نو موضوع اللہ کی مہربانی ٹھ بجیا مدار سبھان اللہ ہوں آل کھوتے کٹی جاندہ ہے کھوتے نو بادشاہ کیوں دل کر वो आंदा गशाह जरा खोते फर के खो ले खो के आप ही माल छा वे मैं ख्या दुश्मन बीमार की बजाय आप ही कुट लवी चंगा वे چلو پالیا بھی میں چنگا وے دشمن مراد نا مارے اپنے ہاتھ لوا خدا دے بندے جاؤ حضرت سلام نے کشتی سی غریب ساری روزگار سی اگوں نے کھو لیا سی میری نگاہ پہ بھی سی میں ایپ چلا جائے تاکہ مسکین ہو جائے مدراگ سبحان اللہ فرمایا جیڑا لڑکا قتل تھوڑے جیڑا لڑکا میں قتل سی دے ماں پیو مومن سن دے ماں پیو ایمان والے سن اسا ڈریا کدرے یہ ماں پیو نکشی دفرت نہ ل جائے محبت کی وجہ کافر نہ ہو جان یہ کافر ہونا سی سو یہ اگریکل کا بھی پتاب علم غیب جو رکھ دے سن فرمایا سانو اے خطرہ سی کدھر ماں پیو نو ایمان تو نہ لے جاوے اس واسطے اصل چایا نو خطر کر دئیے تاکہ مومن بچ جان کیونکہ ادنا آلہ دی خاطر مارنا ایم حکمت جی مثال تین ڈاکٹر کبوتر ہے مخلوق ہے رب دی مخلوق ہے وہ بھی جانور ہے تو بھی جانور کیوں کیا مارنا مرے اس گل کی تفصیل سے مراتی کی نا تارا موضوع سنے گیا تو آخے گا واہ چیشتی پتہ نہیں کتوں تین گلو لہ کتوں رب سونا دینا جی مرضی آگ اللہ ایمان دسو جان تیری بچا ہو جاندار ماری کھلے ایمان تے جان بچا جہنم تو جان, جان جہنم تو تو ایمان بچا ہو سلام نے فرمایا پیس واسطے مارے نالے سانڈا برد نہ ہو مارو ہوا مینا تک را واقرب حما سا ارادہ سی طلبے سی تلدیو سی مالا نوں اس نالوں زیادہ پاک آمد! پاک نے سترا تیار کرنا بچہ تا فرما چھوڑے رب دکھتا کافر کی بجائے مومن دے چھوڑا مومن دے بچی اللہ فرمائی سی اس بچی اولاد او ہوئی اللہ پیدا ہوئے سونے دو جو دے دی نگاہ مبارک تو فرما فرمایا اگوں جلد کند ڈگ دی پی آپ سیدا ایس واسطے کیا دے تھلے خزانہ سی خزانا سی عمل جدار و او ج والد فوت ہو گیا سی ان دو یتیم بچے دی سی اس کند دے تھلے ان کا پیو خزانہ رکھ گیا سی سرختیا ہوا کند پی سانو خطرہ کسے دشمن کد لینا سی ان گریبا رہ جانا سو تیما بے تر سکھا گئے کیونکہ انہوں کا پاپ نیک سی اگر میں قرآن خدا دا, دا پیو نیک سی سی اللہ دا بندہ سی نبی دا صحابی عبداللہ ابن عباس فرما نے پیو سرمایا اتر ستویں پوست پیو دا دادا پڑتا دادا لگے چلو ستویں پشتر ستویں دا سی انک اللہ باپ فرمایا جنے آتے اسا دی نیکی دی وجہ نالنا. ان ستویں تھان دے یتیم نال مہربانی کرجو <سؤال> اتوں پتا لگتا ہے پتا لگتا ہے چنگیا نیک نکان اولاد, اولاد دی, اولاد دی, اولاد دی, دی دشمن نہ ہو چاڑ جائے نا سامنے آ جائے تو خدمت کر دینی چاہیے دی تا کر کے بزرگ فرما نے سد کافر نہ ہومن ہو ہو جنہ مرضی گناہ گار ہوا ہاتھی آ جائی تو خدمت کل چھوڑی توجو نہیں ہوگی پوری اور شیری ربانی سرکار دی گل نہیں میرا سی آیا لگا سنیا کہ ربانی دی بڑی خدمت ہے درخت کئی بان کے درخت دے تھلے سوچے اگے جا کے آخانگا چلو چرگے مرگے تو پارا گا آپ سرکار اٹھے بٹھایا خدمت کیتی جن دن رہا جد واپس جان لگا نال تر پہ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 ہاں مڑ خدر تو ہوں نا ہر دورت خضر نے ہاں ہر دور میں خضر ہوتے ہیں جناب علیہ سلام نے فرمایا فارا ہوں ربو کا تیر رب نے ارادہ کیا این اب لوگ اشدہ ہوما یہ دونوں تگڑے ہو جان جا اپنا خرانہ کڈ لائن رحمت امیر دی رحمت ہی صرف ہے ان انت جو میں پیچھے کام کیتے نہیں اپنے آپ نے مینو رب سونے فرمایا تاں کیتے نہیں رب سونے فرمایا سی تاں کیتے نہیں ہوں اتار کر لگا سڑکے جا پہلے پہلے بارا جدو پہلی کشتی کی گل آپ نے کی کشتی کا راغ بیان فرمایا اتنے فرمایا میں ارادہ کیتا میں سرکار نے اس لڑکے اس نے فرمایا خطرہ کیدرے ماں پیو نو کفرت نہ لے جاوے اور جدو آپ نے دیوار والی گل سمجھائی وہ بڑے آپ نے فرمایا ہے تیرے رب نے ارادہ کیتا ہے کر تھانے کشتی توڑی آپ نے بچا ماریا جناب جی کند نے پہلی تھانے نے میں ارادہ تھانے سوچیا تیسری تھان سے فرما نے تیرے رب نے ارادہ کی طرح وجہ کی ہے بندہ ہے کہ کم کر لا سی کدی آدی آدھا ادب رب دسا فکیر دو فرق نہیں ہوجو ہے روک ناک سبھال اتے تو ولی شان نبی پیارے دان ٹاٹا مار سمندر پہنا درد اولا امتی متی کا امبے اسرائیل بنی اسرائیل جو ہیں یہ ہیں آئے بنی اسرائیل کی مانند ہیں وہ سدکے جا فکیر ہو اپنے مرید نو فرما نے مریدا میں جانا سفر دے میرے کیڑا ہوئے گا کر دج پالا میں جانا فرمایا جو آخ کریں گا آد ہے دور ضرور کراگا پر یہو جہ گل نہ آ جڑی اللہ دے حکم دے خلاف ہوئے نے فرمایا جو آخا گا کرنا پینا احتمائدہ کر آدھا چلو جے مخالفت کرانی بھی ہوکو کو بند کوخشانے حقوق اللہ توبہ تو معاف ہو سکتے اللہ حقوقی پر حقوق پاسے نہ مہربانی فرماوی آپ نے فرمایا جو آخا گا تا پین تر رات ایک شہر فور دے پنڈر شہر رات پہ آپ سرکار نے اپنے مرید گھر دے فلا کند تپ لکا ر سونا پائی او چک لیا آدھا پس گیا چنگا مرشد فڑیا ہے <laughs> حقوق کو لے بعد خیر ہوں موا ہویا اس تر پیا جا کے سونا چک کے مرشد دی بارگاہ گاہ رکھیا مشرباگ نے سونا رکھ لیا سویر ہو مکان دالک آبا کھول درمان آب جاؤ سونا فرایا لج پالا مر چکا جی کیوں سی واپس کرنا سر رات فرق ہو گیا سی یہ گھر کوئی نہیں سی اصا ہمسائے بنے ساؤں نو پتہ سی راتی چورا آنا میں بہادی نقش بند ہوئے, چور ہو جی ہمسا ہم سا بنانا فائدہ کہڑا آیا ہے فرمایا میں اس واسطے میں ویکد سیا پہ چوری ہونی ہے میں پہلے ہی چکا لیا وے, تاکہ ہم سائے بنانا حق تا کر دے پر م جا واپس کریا جا کے واپس معلوم ہوا نا کامل ہو بظاہر جڑی گل گا نا تینو لگے گی شریعت دے خلاف آخر نکلے گی شریعت دے مطابق اسلام والی گل نہیں توجہ نہیں توجہ نہیں جدو حضرت علیہ السلام سلام سمجھایا گیا پھر باقی چپ کے بالکل بھی ٹھیک آ جائے بالکل توجہ اللہ اس مبارک واقع دے اندر. مبارک واقع دے اندر. دیش بہا حکمت مارفت دیا گل رب سنے سمجھائیاں کرام وہ پاق دعا کرو صدقہ مدنی دا. دے خلاف کام و چپ نہ رو ح موسا کلیملہ اسلام جی چپ نہیں رہی نا کیوں اللہ تبارک و تعالی نے وہ واقعہ بیان فرما کے جتھے جتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بول دے رہے لے سلام بولتے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ سڈا غلط بولیا ایک دوسرا حضرت علیہ السلام بھی یہ نہیں فرمایا کہ تُو غلط بولیا آپ نے فرمایا تڈے کول سبر نہیں پیا ہو سکتا جو میں کرنا ہے تسا صبر نہیں کر سکنا اتو سبق ملدہ ہے کہ پاوے پیرے پاوے استادے پاوے کوئی جدو تسا ویکو شرع کے خلاف ابے بول پو یہ بولنا بے ادبی نہیں اگو پھر اس کا کم ہے کہ جو خضر علیہ السلام پھر سمجھایا ہے آگو پھر وہ اپنی گل نریت متابک سابت کر کے سمجھا چھوڑے لہٰذا سڈا اسلام یہ نہیں آتا بھی تر سٹ کے رہو تو جی مرضی اگر کیتی آخ نہیں جی پیر پاوے جو مرضی کردے پہنچے ہوئے نے سرکار آپ نہیں کچھ مرنے یہ سڈا اسلام نہیں میں حران اس واقعے ایک با نہیں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام غلط کرتا رہا یہ کرنا چاہیے نا واقعہ بیان فرمایا ہے لیکن مورسا علیہ السلام دی غلطی اللہ تبارک و تعالی نے تردید نہیں فرمائے فرمائی جیب پتا ہے کہ شریعت خلاف کے خلاف ویخ کے چپ نہیں لینا چاہتا رب نی پسند ہے تو موسا علیہ السلام کی بھی سنت حضرت علیہ السلام نے فرمایا تسا کند سی کی آپ کا اتراض کند سی کرنے نہیں سکھالی کہ نیکی کیوں کیتی اگر میرے چو نکل گیا منہ میں چتلتی قرآن وضاحت فرما دیتی آپ اس گلتے اتراض فرمایا کاند جو نال اجرت لے لیں جو مسافر اعتراض فرمایا اللہ مسا یار بس ہو ایسا غلطیاں خطا کے پتلے جے کوئی بڑ نکل جاوے تو معاف کر در ہوئے سراپا ملے انسان جہالتگی ہر برائی اے لا درست تا غلطی خطا کر سدکے کوئی بڑ غلطی نکل جاوے تو اس حضور د سد کے معافی میں اسے واسطے بند ہاں ہر تقریب تقریباً شروع چاہنا اللہ ہر قطع زبان اللہ علی سیدنا محمد